یقیناً من منق یقین میں محتاج ہوں ظلم پمانے قرآن یہ مانا کیا ہے کل جنتیں نے کرنے آت خلا من نمشیا دونوں باپ میوے دیتے تھے اور نہیں گٹا تھے ظلم پمانے تجویز ظلم پمانے جرم نہیں ہے تو یہی مصیبت ہے ہمارے پاکستان میں عربی نہیں سمجھتا وہ بھی تفسیر لکھتا ہے تفصیل لکھنے کے لیے تو دو شرطیں ہیں ایک جس زبان پہ کتاب ہے اس زبان کو آپ سمجھیں گے دوسرا جس زبان میں آپ لکھتے اس زبان کے مالک ہوں اگر آپ انگریزی کا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی نہیں سمجھتی کیا ترجمہ کریں گے اگر آپ ترجمہ ہوں بھی کرتے ہیں اور اردو محسن, نہیں سمجھتے تو کیا کہیں گے مودو بھی, بھی مفسر ہو گیا ہر بھی نہیں سمجھتا ہے نہ پڑا ہے اور تفسیر تفصیل لکھائے اور یہاں ظالم کا مانا غلط کرتا ہے راول پنڈی میں ایک دفاع تھا ایک دکان کے بیٹا تھا بڑا دکان ہے وہ تفالوش کا میرے چند دوست آ گئے جن کا اصل ہوا تھا کا. مجھے بھی تھا مجھ سے کہنے لگے تفاصیر میں کون سی تفصیل میں سے ادا کرتی میں نے کہا مجھے کیا پتا ہے انہوں نے کہا آپ نے جتنی تفاشی دیکھے تمہاری کتاب سے معلوم ہوتے ایسا کسی نے دیکھے میں نے کہا میرے پاس ایک سو چیس تفاشی ہیں اور بعض ایسی بھی ہیں جو میں نے مطالعہ کی ہیں ایک سو چیس منٹ ان کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں جن کو دیکھا انہیں کہا ان کے متعلق کو میں نے کہا سب سے زیادہ غلطی تفیم القرآن میں مودو دیشن میں نے کہا ایک کیسا میں نے کہا دکان میں تفیم القرآن تھا انہوں نے نکال دیا میں نے کہا انہوں نے کہا نکال تو غلطی میں نے کہا ایک کوئی صفا نکال, نکال دیا صفا نکال دیا میں نے ان کو کہا گنتے رہا میں نے اس سفے میں تیرے کر دیا انہوں نے کہا اور بھی ہے میں نے کہا اور سفا نکال دو ورتن تاجی میں نے کہا گنتے رہو میں نے اس میں سونا گدیوں مجھ سے کہنے لگے کہ مولی لوگ کے غلطی نہیں کرتے میں نے کہ انتم کو پتا ہوتا ہے کہ سفید ہے یا کھانا ہے تو مولی کسان پیش کروں کتاب کو رما کسان عجب الدید گری پادشاہی کلیم وہ یہ جو ایسا دور ہے کہ کسی نے بات یا سیکھ وہ بھی مون لی اور کسی نے مال آگے پڑھائی وہ بھی مون لی میں نے کہا کیسے ایسا غلطی کسی پر نہیں انہیں کہا کہ کتنے دفعہ اس کو مطالعہ کیا ہے میں نے کہا سرسری نظر سے چند اورات نورات لکھی اور میں سمجھتا ہوں کیس میں کتنی مجھ سے بار دوست کہنے لگے کہ اس پر کچھ لکھو میں نے کہا پہلے تو وہ برار کا خاتمہ کر لو ہر ایک کے پیچھے میں پڑھوں گا لکھوں گا تم بھی کچھ کام کرتے رہو یا نہیں تو مصیبت حضرت یونس نے تین الفاظ لائے دعا لوں اور دعا کامل اس کو دیکھا ہے اللہ کو ہلا سمجھو اور اس کو عیوب سے مبارہ سمجھو اور اپنے آپ کو محتاج کرو باد علی ادیا میں دو صفات ہیں ایوب انارب ربی انی منی دنتا اور ہمراہ اس <الرَّحِمِن> نے ایس لا تم رہیں گے اور کو آٹر پردیش قرآن کا ہے کب ہے کبھی فل سفارت لاتے ہیں کب بھی جز لاتے ہیں اور ادب کرتے ہیں اور لوگ اور سفاجی ساتھ لائے. تو عبادت میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی امید ہے اور عبارت میں دوسرا خوف خوف دو قسم ہے ایک ہے ظاہری اسباب سے ڈرنا لو سے تلوار سے دشمن سے یہ جائز ہے اور ایک ہے خوف لائی نظر پہ نہیں آتا اور ڈرتے ہو اس کو کہتے ہیں خوف لائی یہ ساز کر سکین ڈرتے میں نے اگر گیارہ نہیں دی منت نہیں دی دی تو فلان بابا مجھے نقصان پہنچائے گا تو کو فیل آئی بھی کر دیا محبت موعیت کا بھی کر دیا غیر اللہ سے ذمہ دار کہہ رہا ہے اس کو کو فیل بھی کر دیا اس سے ڈر نہیں لگے اگر نہیں تو مجھے تکلیف پہنچائے گا عورت میں نے منتق مانوں گے بچہ بیمار ہوگا سہی میں آتا ہے مشہور محدث خطیب ادا کی کب ہے اور اس میں سب ایک میں ذکر کیا ہے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیوں سے لوگ پوچھنے لگے ادا بدلاؤ اور کون سہادی سے جس مچھر کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں اتارا گیا اور دوسرے جنت میں آپ نے فرمایا بھی اسلام سے سنا ہے دو آدمی ایک درگاہ پہ چلے گئے تم انجاؤ نے کہا کچھ ڈال دوں کا حد ماںشیان پکالو کرو زبان ایس نے کہا میں کیسے ڈال دوں میرے پاس کوئی چیز نہیں انہیں کہا مچھر پکڑو مکی پکڑو اٹھا ڈال دو نظر اس نے بچر پکڑ لیا اور ڈال دیا تمہارا پما تھا حلار جب مر گیا تو اللہ نے کچھ جہنم میں ڈال دیا تم نے غیر کی نتھی کی تھی اس عبادت کی قابل دل آفر کر رہے دوسرے سے کہنے لگے تم کچھ ڈال رہے اس نے کہا ماں تو اتقل رکھو اللہ شیان اللہ کی سیوا میں کسی کا تفر اس پہ جمع ہو گئے اور اس کو قتل کیا پما کا پتہ حل اللہ نے اس کو جہن میں پہنچایا لوگ عبادت کا مانا نہیں سمجھتے خوف اضاحی مطلب یہ ہے کہ نظر نہیں آتا دیکھتا نہیں اور اس سے ڈرتا ہوں میرا ہاتھ فیل کرے گا مجھ پہ بیماری لائے گا میں اس سے ڈرتا ہوں میں اس سے محبت کرتا ہوں بغیر دوائی مجھے صحت دے پائے حضرت ایوب نے فریاد کی رب عنی متنی تر اللہ مجھے تکلیف پہنچ گیا وہ انتا اور زیادہ مہربان کی ہے یاد نجات دلاو کشپنا ماں بھی میں ہم نے بغیر دوائی کے اس کو صحیح کر دیا بغیر دوائی دینے کے بغیر علاج مارا جائے گا میں نے کرتی میں میوالی میں پڑھتا تھا وہاں ایک بڈھا تھا جلال الدین چارا بیمار تھا ان کے خوشی نے ان کا علاج کیا خوشی فال جس کو لگ گئی تھی ویسے سکھ گئے تھے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تھے زندگی سی نام میں ایک دن صبح کے نماز میں وہ اچھا نہیں ہوا لوگوں نے دیکھ کے کہ جلال دیم بابا آیا ہے لوگوں نے پوچھا بابا آپ تو بیمار تھے اٹھ سکتے نہیں کہ آپ کیسی مشین میں آئے اسے نے کہا بات یہ ہے کہ حکیم ڈاکٹر نے مجھے فتویٰ دیا کہ آپ کسی اپنی آپ کو مرنا ہے رات لوگ سو گئے تو میں اللہ کے سامنے کو آیا اور میں نے کہا اے میرے رب تو وہ رب ہے تو نے حضرت ایک ایوب کو سہد دی ہے بغیر بیماری کی میں بھی تمہارا بند ہوں روتا ہوں مجھے سردی جب لڑ گزر گئے تو میں نے پیروں پر ہاتھ لگایا میرے پیر اچھی دیے میری نیچے اتار دی میں کڑا ہو گیا مجھے وہ تکلیفی نہیں خاندان سوئی ہوئی تھی میں سہن میں آیا چلنے لگا سب سوئی ہوئی تھی میں نے اللہ کی انسان عائزی کی اور انتظار میں تھا کہ کب کب شبھ ہوگا کہ میں مسجد میں جاؤں بیٹھ رہا ہزان ہو گئی ابھی اب آئے گا میں نے اللہ کو پکارا ہے اللہ نے چھپائی اور رہا آپ بھی ہو ہے وہ تاکہ نہیں لائے ادہ زما نہیں کہتا ہے کچھ کو دنیا اور آسمان کی حفاظت میں وہ رب وس اللہ بن فلی ان کے فضل سے مانگو اور حصہ میں فرمایا ہے وس اللہ بن فلی ان کے فضل سے اور وہ او ہے عمل کیا ہے ان کو مانگو مجھ سے مگر یہ نہیں کہ شک کے ساتھ پتنی پتا مجھے شک دیتا ہے ہی نہیں دیتا, دیتا نہیں میں یقین کے ساتھ کہہ رہا آج بندہ ہوں روتا ہوں مجھے صحت دے دیر شفمات سردان فرمایا مانگو اگر میری مرضی ہے تو میں آج ہی قبول کروں گا اور تم سے مصیبت کروں گا اور اگر میں تو اس مانگ کا عجر دے دوں گا پھر مگر مجھ سے اللہ تو ان طرح کا سوال وہ بنی آ تو وہیں اس الگ اللہ اسے پہ آتا ہے اگر اس کو ہے اور اگر بنی آدم بار بار کو ہو تو اسے پہ آتا ہے تمہیں کسی اور کو بھی دیا ہے کہ نہیں پلے تل دی بینک آ اللہ میرے آپ کے درمیان رشتہ آباد ہوں وہ بینی و بین مین خراب ہو سے میرا رشتہ خراب ہے یا کتھلی ول انام اللہ تم مجھے پیارا ہو لوگ دشمن بن جائیں گے بلے تک ردی ول آپ راضی ہوں مکوفات حاجر پرواز لا اراہ مصیبتوں کو اٹھانے والا خوشیوں کو دینے والا دین سوا اور نہیں اور اب کہتے ہیں یہ مطلب اللہ نے لا بھی دیا ہے مناخ بھی دیا ہے اجازل آلیہ واحدہ شیونو یہ تا ایک کو حضرت نو کی یہی مسئلہ ہے جگڑی پر اور محمد رسول اللہ صلی صلاح وسلم کی تباہی آج کے لوگوں میں یہ نصیبت مصیبتیں بہتر بولی سمجھتی حدیث میں آتا ہے حضرت انس نے عرض کیا تھا کہ حضرت میں نے آپ کی عمر بر خدمت کی تو آپ میرے شفاعت کریں گے آپ نے فرمائے ضرور تو انس نے عرض کیا کیا کے دن میں آپ کو کہاں ڈرا تو آپ نے فرمایا ان دل جہاں حمال کولے جاتے ہیں وہاں ہوں گا اور اگر وہاں نہیں پائر سرا سراغ پہ جب لوگ جاتے تو میں وہاں کر دوں گا اور ان دونوں جگہ میں اگر مجھے نہ پاؤ گی تو پائرل ہاؤ خدا یہ ہوش دے, دے دے گا جس کے پانی سبز ہوں گی مٹی ہوں گی اور اس کی روٹی ستارے ہوں گی جیسے ہوں گے ستائی اور میں اس خوش پر کڑوں گا اور میں چلاؤں گا لوگوں کو ہا الم الیا آ جاؤ آ جاؤ پی لو ایک لوٹا امن شروع دمیز مدد جس نے ایک لوٹا پی لیا تو قیامت کے دل میں پیاس نو ہوگا ایسا نہیں کہ جنت میں بھی پیس لوگا اب ازن کا ماننا نہیں کہ جنت میں پیاس نو پھر جنت کے ناروں کا کیا لم یم ابدا فی میدان کیا سبھی مقام پیشی میں پیاس اس کو نہ لے گا آپ فرماتے میری امت یا رہیں گے ہر ایک ایک لوٹکے گی یہاں تک کہ ایک جمعہ آئے گی میں ان کو دیکھوں گا تو ان کے شکی مسلمانوں جیسے ہوں گے تو جب قریب ہوں گے فلیان سے جی ان کو موڑیں گے میرے حوصلہ واپس کریں گے ہو سے اور جہنم پہ لے جائیں گے پاپولو سہابی صحابی میں کہوں گا کہ میں تم کی تو میرا صاحب ہے میری می تم میں امت ان کو کہانے جاتے ہوس ہو سے تو فرشتے کہیں گے پیوکال لی آواز ہو جائے گا مجھ کو یا محمد دوست ہنا کا دا تب ماں احدادت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے نئے طریقے گڑ لی تھی پہلی بات تم نے جو طریقے چھوڑ دی تھی عبادات میں شادی بیاہ میں انہوں نے انہوں نے ان طریقوں کو بگاڑا اس میدان میں آپ شفات کریں کبائیں بڑے بڑے گناہوں کی آپ شپات کریں گے لیکن ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نئے طریقے گڑنی نیا دلسلام گڑ لیا ہے نئے طریقہ شاخ گڑھ لیا ہے ان کے بارے میں قیامت کے میدان میں آپ فرمائیں گے پاپور سفلوم میں کم و اللہ ان کو دباؤ کروا شفات نہیں کریں گے بلکہ تباہ کریں گے جنہوں نے معصیت کی ان کے لیے تو شفات کریں گے مگر ان مبتدئن کی جنہوں نے نئے یہ طریقے بنایا ہے کور کے پاس جاؤ سے سی کام ایعا مانگو یہ کوئی طریقہ تھا صحابہ تھا صحابہ پر تکلیف آئے کبھی کس آبی سی نقلے کہ آپ کے ہردے پہ گیا ہے اور کام کی دعا مانگتے تھے سے دعا مانگتے مرد سے کس آبی نہیں مانگتا ورنہ آپ نہایت محبوب کے حضرت پہ اخبار حضرت پہ آپ کسی ساری نیل <تصفح> اور آپ کیا کہ امام کی میل الحتال مشریل آئے سفستال ہر جب قبر کے پاس جا کر اس نیت سے کہ وہاں دعا قبول ہوتا ہے اور حق کا فرق ہے تمام مسلمانوں کے اتفاق سے کام اس نے گڑ لیا عبادت خانہ ویسا ایک او اور والوان لگ رہا ہے تو لوگوں نے اس کو کو بگاڑ دیا تباہ پیغمبر کی بگاڑ دیا تو ہماری نجات قرآن مسلمت ہے ہم اگر نجات پاتے ہیں تو قرآن کے آمد اور حضرت کی تیوہار یہ دونوں ہمارے طریقے نجات تھے اور یہ ہیں ہمارا دین کا نچوڑ کرنے کو ہی بڑا علاج کرنا آج یہ دعا ہے اور ہمارا مزدور ہمارا پیشراؤ محمد ہوتی ہم اس کے افواہے تو ہم نے لا الہ اللہ اللہ کا مطلب چھوڑ دیا ہم نے اپنے شاہ کی اتباع محمد چھوڑ دی ہم نے اصحاب کی اتباع چھوڑ دیو بھی روزتوں اور دیم اضاف اور دشک انکول دے میں گنگا ہوں میں کسی کا سنتا وہ یشما ہوں نی پول اور جو صحابہ کا قول بیان کر تو میرا سر سے میں داغے دار ہوں پاب ہوں روز تم میں نے لی باپ وحیدار اور ان کا حجت ہے ہم نے کول ملو کی کے باقی خدا مجھ کو آپ کو تمام مسلمانوں کے عمل اس پر دے دے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ خالی حدیث میں آتا ہے صحابی نے پوچھا تھا ائی دعائے عصم کون سی دعا مقبول ہے آپ نے فرمایا آہر اور سلادم و بادہ سلادن رات تاریخ میں داجو پڑھ لو اور دعا مانگو اور فرض نماز پڑھ لو دعا مانگو تو یہ معلوم ہے کہ فرضوں کے بعد دعا مانگو صحابہ کا عمل ہے قرآن آپ نے پڑھ ہے دعا مانگو ہر نیا عمل کرو دعا مانگو بعد اکول عمل انسان ہے اور دعا باقی اس کے لیے ہے کون سا خطرہ جناب رسول اللہ جم سے, سے جمع ثابت نہیں ہے اگر امام انتظار کرے مقدی انتظار کرے امام پارا ہو جائے کر دعا مانگے تو بیٹھے اس لیے کہ موت سے دلیل یہ ہے کہ آپ نے دس لاکھ نمازیں پڑھی ہیں اور کسی ہی نماز میں یہ سابت نہیں ہے کہ صحابہ بیٹھ گئے ہیں آپ نے نواز زلفانی نے لکھا ہے آپ کی دس لاکھ نماز پڑی باقی کہ فرضوں کے بعد آپ نماز دعا مانگتی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ امام صاحب مانگے آپ انتظار کریں تاکہ جمین میں آ جائے زید مانتا ہے تو بکر انتظار کرے نہیں ہر ایک مانگے اس کو جمع اتفاق دے جائے بے دقت میں دو چیزی شرط ہے نیا ہو اور اس نیا کو سارے جانو اگر کوئی اس جمعیت کو سواب جانتا ہے تو یہ بہتر اور اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں اتفاقی امام بھی مانگی میں بھی ہوں تو یہ بےدر نہیں ہے جو لوگ اس کو بےدر کہتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ان کو تاریخ نہیں معنی بے اس کو جمع سوری کہا جاتا ہے اتفاق بےدر تب ہوگا کہ اس جمی کو آپ سواب سمجھیں اکیلا دعا آپ خواب نہیں سمجھیں تو لوگ جو فرضوں کے بعد اکٹے مانتے ہیں تو یہ وکٹ نہیں ہو سکتا اس کو جمع اتفاق بھی کہا جاتا ہے آپ کے افعال دو قسم کے ہیں ایک عادی اور ایک شری آپ کے عادی افعال میں تیبال نہیں آپ کی شری افعال میں تیبال عادی افعال جس افالت کی عادت تھی پڑتا باندھنا دستار باندھ ہے تو دستار باندھنا سنت نہیں ہے اس لیے آپ نے کبھی ٹوٹی بھی کہ اور اگر آپ نے دستار باندھا ہے تو یہ عربوں کا آدت تھا جیسا کہ لنگ ازار آپ باندھتے تھے آپ نے پاجامہ کو نہیں پہنا تھا لیکن آپ نے لنک ڈالا ہے مگر آپ نے اس کو عبادت نہیں سمجھائی عرب کی عادت تھی پبادلہ جی آپ نے دس بجے پیشاب کیا ہے تو آپ دس بجے پیشاب کریں اس کو افوارے عادیہ کہتے ہیں اور ایک افارش ابیر جو آپ نے کی, آپ کی کیلئیس کیلئیس کیلئی ہے سو آپ کے لیے تو یہ افارش آپ نے ایک چیز کو چھوڑ دیا ہے ہمیشہ تو اس کا چھوڑنا سنگیے حدیث میں آتا ہے ایک ہی دن ایک آدمی آیا اور ان میں نماز پڑھنے لگا تو حضرت علی نے کھینچ لی دوسرے کہا یار یہ نماز سے روکتی ہو تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت دس سال کی سیٹ چکے ہیں گاہ میں اور آپ نے کسی وقت یہاں نفرنا پڑے گی اگر یہ سواب ہو تو سواب پڑنے کے اس لیے کل کرنا سمجھے مہت مطلب, مطلب ہے تمہارا نماز نماز نہیں لوگ مجھ ایک دباقات کرتے تھے جنازے کے بعد آپ نے دعا ترک کر دیا میں نے کہا میں نے دعا نہیں